فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا وَقُلْ إِنِّي كَانَ لِي عِنْدَ رَبِّي لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا ۚ وَمَا أُفْلِحُ الْمُسْرِفُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَأْجِيلُ الَّذِينَ امانيته دوار من الذبي <سؤال> ہر حکومت کے لیے من قربان کا قربانیاں ہونے پر ہیں اور اہل دام بر تھی دان بال میں سارے ساٹھ سال ایک مرتبہ قربانی کرنا ایک قرار دیا ہے جو قربانیاں گھروں میں کی جاتی ہیں کو خود ہی آگے اس کی جمع ازاڑی آتی ہے کسی نسبت سے عید کا نام عید الاضحیٰ قربانی والی کی وہ عید جس میں گھروں میں قربانیاں کی جاتی ہیں جس طرح حج کرنے والے کے لیے جو حجے تبصو کرتا ہے حج عمرہ اکٹھا کرتا ہے قربانی کرنا فرض ہے جو لازم ہے البجاری اور باتیں ہیں کہ ہم نے نبی کریم وسلم ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی تو کچھ لوگوں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر دی نبی ندی قریب اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا کرنے کے بعد ہمیں خطبہ دیا اور من ذہی پر یت باہ اکانہ جو آدمی اس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے پر یزبہ نہ وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے گانا فل لینا اور اس نے ہمارے نواب پڑھنے تک قربانی نہیں کی پر یزبہ اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے اس حریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ خالی بھی نہیں ہے قربانی کرنے کا حکم رسول صلی اللہ علیہ الدر دے رہے ہیں کہ جس نے عید سے پہلے قربانی کر لی وہ قربانی نہیں وہ اس کی عید دوبارہ قربانی کرے اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی تو وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے اور جس کام کا حکم نبی شریف صلی اللہ علیہ علیہ نے یا اللہ خانہ اس کام کہ من دے وہاں جس آدمی کے پاس اس حق کو دار ہو واجب لیکن اس حق کے بہت خود کو قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے مطلب کہ اختصاد کے باوجود قربانی کرنا یہ لازم اور ضروری ہے اور اس کے پاس اختصاد ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ دن ہے لہٰذا اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں کہ جو آدمی اختصاد ہے اور قربانی نہیں کر رہا ان کی ایک بھی چھٹی ہوگی نہیں یہ صرف ایک دان ہے تقدیب ہے کہ قربانی کرتے نہیں ہوئی پڑھنے کے نہیں آ جاتے ہو گئے جو آدمی اختصاح نہیں ہے اس پر قربانی فرض ہے قرآن فرض ہے اس پر لاز ہے کہ وہ قربانی کریں قربانی کے لیے انتخاب کا ماننا کیا ہے اس کا زیادہ کا مختلف ہے کہ بندے کے پاس اتنی خوش فرق ہو کہ قربانی کا جانور خرید سکے یا قربانی میں اسلامیہ اسلام ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ جس بندے کا لداخ فرق ہو وہ قربانی کرے ایسی بات قربانی کی انتخاب ایک الگ چیز ہے کہ جو آدمی قربانی کا جانور خرید سکتا ہے قربانی کر سکتا ہے اس کے پاس اتنی اسے اسے اجازت دیتی ہے قربانی کرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کے بس فلاس طور پر پیسہ نہیں ہوتا تو انسان اپنی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے ادھار بھی لے لیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بعد میں ادا اللہ کرانی جیسے خوشی حمی کا کوئی موقع آیا ہے اور کی میں پیسہ ہار ہو تو اس کے لیے بھی وہ ادھار لے لیتا ہے تاکہ وقت طور پہ جو گزارا ہے وہ ہو جائے وہ ایک دو مہینے کے اندر آدھار رکھوں گا اور اگر کسی آدمی کی حالت جیسی ہو بازار ہے سارے ضرورت ہے لیکن اس موقع پر اس کی ایک خالی ہوئی خرچ خراب ہو ہوگا یا کوئی معاملہ نہ گیا اگر وہ ادھار بھی رقم لے دے تو بھی اس میں کوئی بولا جائے اور خرچ نہیں کیونکہ یہ سارے اشتہار ہیں اس میں کی ہے میں ایسا آ جائے گا سا ہو جائے گا یعنی قرض لے کر بھی اگر آدمی قربانی کی اشتہار رکھتا ہے تو وہ کرے اور وہ آدمی کے جس کے پاس اس حق اور دارو ہی نہیں ہے اپنے گھر کے حضرات بھی بہت ہوتے ہیں اگر وہ قربانی کرے گا وہ تو سارا دارم ہو جائے گا نہیں ہے قربانی فرق ہی ہے, ہوا تھا نہیں ہے کی ہوا تھا ہوا تھا وہ آدمی جس کے پاس اس حق کو قربانی کا جانور خریدے قربانی دینے کی بات کو وہ قربانی یاد نہیں کرے اور اس کے پاس وہ شرط عادت نہیں ہے اس کے اوپر قربانی غرض نہیں ہاں وہ شرط نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی کرے تو یہ ان ہے اچھی بات ہے مثال کے طور پر کئی لوگ حاج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے ان کے پاس انتظار نہیں ہوگی وہ سال تک رقم جوڑتے رہتے ہیں جمع کرتے رہتے رہتے آخر وہ آج کے خدا کرنے لگے ایسے ہی قربانی کرنے کا غور رکھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر میں یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے قربانی لینی ہے اور اس کے لیے وہ اپنی بجٹ میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا حصہ وہ قربانی خریدنے کے لیے الگ کر کے رکھتے رہتے ہیں اور وہ جب فرین کا موقع آتا ہے جانور قربانی کا قریب کا قربانی کا حق نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اسلام کے شہائد پر حقل پیدا ہونے کا ان کا شوق اور ان کا جذبہ وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں یہ کام کریں تو اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو بھی اس پر کوئی وقال <سؤال> اور حرک نہیں اس نے محنت کر کے کوشش کر کے قربانی کر لی اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس کے پاس اس کے اختار نہیں ہے اور وہ پھر بھی بہت مشکل سے ادھر ادھر سے پیسے فکر کے ادھار دیں گے قربانی کرے اور اس اسے ادھار ادارنے کے لیے نہ ہو ہاں یہ کام نہیں اس کو ایسے کام سے بچنا چاہیے کیونکہ قربانی سارے اختتق پر فرض ہے یہ خریدا ہے یہ ایک خریدا ہے دوسرا زکار ایک خریدا ہے جس پر زکار فرض نہیں وہ ہند کی فردا سکتا ہے تو دے تو اس پر فرض نہیں ہے ایسی قربانی جس پر فرض ہے وہ رات بھی کرے اور جس پر فرض نہیں ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو کر دے لیکن اپنے آپ کو میں دینا چاہتے ان کام کو کرنے کی. کے لیے قربانی کے جانور کے بارے میں جا کے نحمۃ اللہ عبی اللہ بتاتے ہیں کہ نگی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا گلی ہے لاپتہ کو سین نہ کرا ہے فتر پا کو جرا کر منت نہ کہ تم صرف مسینہ جانور ہی دبا کرو علا نہیں سرا ہے ہاں اگر دشواری ہو تو پینل ہی مسیینہ اس جانور کو کہتے ہیں کلا سادہ ہے جب اس کے سرایا دو دانت نیچے والے طلوع ہو جائیں نکل آئے دودھ کے دانت جانور کے ٹوٹے وہ سینا نہیں بنتا سنا کا بنے گا قلاق جب اس کے نئے دانت نکل آئے نمودار ہو جائیں وہ نکلے ہوئے ندر آئیں پھر اس کے قربانی کا جانور بیچنے والے لوگ جانور کی ابھی عمر نہیں ہوتی وہاں دو سال سال ابھی نہیں ہوا ہوتا تو اس کو سخت قسم کی چیزیں کھلا کے اور کوشش کرتے ہیں اس کے دانت ٹوٹ جائیں اور جس کے دانت ٹوٹ جائیں اس کے بارے میں اثر دیکھتے ہیں بالمی کے اس کی منڈی کے یہ لگ جاتا ہے قربانی قربانی میں مترے کا علاج سارا ہٹ کر آیا ہو جب اس کے سنایا شروع ہوں نئے کام سیکھے ہوئے نظر آئیں تو پھر وہ مسینہ بنے گا مغرب دندوں کے ٹوٹنے سے وہ مسینہ نہیں بنتا اور سنایا کے بعد وہ روپاہی شروع ہو جائیں یعنی نسنے کے بعد جاب پر ہو جائے جھیلا ہو جائے اس پر مسینہ کا لفظ سادت آتا ہے مسیینہ ہی ہے سنایا کلو ہونے کے بعد برسیں کا وہ مسیینہ کہہ رہا ہے مسینے والا اوسط اس سے ختم نہیں ہوگا کیونکہ مسیینہ होने کے बाद ہونے کے بعد صنع ہو چکے مسیینہ ہو چکا اب دونے کے بعد چاہے وہ چوتھا ہو جائے چاہے وہ شیخا ہو جائے اتنا مدد ہاں بہت زیادہ برا نام وہ میں کرنا نا. اس کی وجہ شاء اللہ آ گیا اور پھر اسی طرح اسی حدیث میں دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے ان لا نے پچھلے روپئے کی اچھا مشینہ کے علاوہ اور کوئی جانور زبان ہو گائے ہو ڈھیر بکری ہو اونٹ ہو مسی نا اس سے کم ہونا چاہ رہے ہیں اتنا ہاں تم پر اگر دشواری ہو دشواری کا مطلب بار بیچ میں مفینہ روز آتا جانور کبھی آ رہے یا ہے تو سے لیکن آپ کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے پتھر روپئے کو جل آ کر بھی نظر پھر بھیڑ کی جس کا جل آپ دبا جس آپ چاند کو کہتے ہیں جس کا عمر کا ایک سال کبل ہو گیا ہو چھ ماہ بعد نہیں اس کی مت کا کا ایک سال ہو بارہ مہینے اس کی مسل ہو چکی ہو اور وہ بھی ڈھیر کا بکری کا یا گائے کا یا اونٹ کا نہیں تھا دی جس اردو پینے زیادہ ڈھیر کی قدر دبانہ ہو ہمارے یہاں تو معاملہ بڑا عجیب غریب ہے کہ بھیڑ کی جس کا بھیڑ ڈوبا چترا جذرا جو ہو ایک سال کا کھیلا اس کی قیمت بکری کے جسم سے دو سو دیکھنے کی قیمت کے برابر ہوتی ہے لگی کریب سب بار بڑے دوست ہیں کہ اگر اتنا خریدنے میں تمہیں خوشوالی ہے تو بھیڑ کی جس کا جتنا کر لو لیکن ہمارے وہاں مارکیٹ کنٹرول کرنے والوں نے ایسی یعنی قابو کی ہوئی ہے کہ کیونکہ دونوں برپن قیمت برابر رہتی ہے اب جس کے لیے بدری کا دونا دشوار ہے اس کے لیے اس سے زیادہ دشوار بھیڑ کی جس کا جگہ خریدنا ہوگا اللہ والی موقع کو ہلاک اس کے علاو کسی اور قسم کا جذرہ وہ کی پائپ نہیں کرتا کچھ لوگ بکری کا جذرہ ایک سال بکری جو بھی دو سال دانا ہوئی ہو اس کی قربانی کسی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ہے صحیح بخاری میں لگی جاتی ہے بحالی میں آ رہے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور خود بالکل فرمایا اور کہا اِنَّ ایفی خادا ان ہم اس دن میں جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں سنما نرجا اس کے بعد ہم واپس لوٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں یہ ہمارا اسلوپ اور طریقہ اعداد ہے کہ پہلے نماز عید ادا کرتے ہیں اس کے بعد واقع گھروں میں جا کے قربانی کرتے ہیں من فہ فقد افا سنتنا جس نے ایسے ہی کیا یعنی پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد اس نے قربانی کی فقد افاہ سنتنا وہ ہمارے طریقے کو پہنچا یعنی اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا ہے ومن من ذبح قبل اور جس نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر لی فرین کو شارہ سے قدرما ہوگی وہ لوگ جو سمجھیں کہ بکری کا ایک گوشت ہے قدر ماحولیاتی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے تیار کر دیا ہے لیکن اس کی پیچھے ہی قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رسول اللہ صبح علیہ وسلم نے یہ قبہ دیا ابو ابو رضی اللہ اور کہنے لگے قبل ہوں انہوں نے نماز عریف سے پہلے ہی قربانی کر لیتی تو کہتے ہیں جز آسان میرے پاس مسیینہ تو نہیں ہے جزہ ہے کیا میں اب جزا کی قربانی کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا انسا دن بائدہ کا اس کو قربانی کرنے کی اجازت تھی اور جذا تم الحا دن بھیا تھا اور تیرے بعد کسی سے بھی کوئی جذبہ حفاظت نہیں کرے گا ابو تیار اللہ عنہ کو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذاق جانور قربان کرنے کی رخصت تھی اور آپ ہی بیان کر دیا, والا دل دل دیا آن آن آن تھا کہ تیرے بالکل کسی دے دی جس آپ کی فوائد نہیں کرے گا قربانی کے طور پہ یہ حدیث صحیح بخار میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف جمع آتی ہے تو یہاں سے کچھ لوگ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دشواری کے وقت بکری کا جذہ ایک سالہ بکری وہ قربان کی جا سکتی ہے لیکن یہ حدیث اس موقع پر دلیف نہیں بنتی کیونکہ دریا تریف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی اور اجازت دینے کے بعد جو الفاظ فرمائے ہیں وہ لفظہ دن بڑھ جاتا ہے تیرے بار کسی سے یہ کفایت نہیں کرے گا یہ بڑے واضح ہیں کہ اس کے لیے یہ چیز خاص تھی اب چونکہ ان کے پاس بکری تھی کے آپ انبان تھی تو کچھ یہ سمجھتے کہیں کہ بکری کا جز کی حفاظت نہیں کرتا باقی جانوروں کا کہا جائے تو ابھی ابھی سماغ کے خاصاف کا بے غور ہے سرمایہ والا نے کچھ دیا جز آپ ان آشا دن کسی کی بھی طرف سے کوئی بھی جذبہ بعد کی کفایت نہیں کرے گا یعنی جذہ کسی نسل کا ہو چاہے بھیڑ کی نسل کا ہو چاہے بکرے کی نسل کا ہو چاہے اونٹ کی نسل سے ہو یا گائے کی نسل سے کی کفایت نہیں کرے گا ہاں تنگی کی حالت میں حالت حکومت میں دشواری میں بھیڑ کا جذہ کفایت آ جائے گا وغیرہ نے اگر یعنی دو دانتا جانور خریدنے کی طاقت موجود ہو اس کے باوجود اگر کوئی بھیڑ کا جذرہ قربان کرتا ہے تو وہ ڈیفائڈ نہیں کرے گا بھیڑ کا جذبہ قربان کرنے کی روزت اس کو ہے یہ بتاتا رہا ہے کہ یہ دو دانتا جانور خریدنا دشوار ہو مشکل ہو یہ آپ آن... اس روایات میں جذبہ کی قربانی کی قبیلت ہے نبی کریم صبار علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا جاتا ہے کہ نہما اور نہما کیلسی کا خوب جذبہ بھیڑ کی جد کا جذبہ یہ بہترین قربانی ہے تو اسے کہتے ہیں چونکہ اس کو بہترین قربانی کہا ہے لہٰذا حالت حصر کے بغیر بھی قربانی کرنا چاہیے اولا یہ روایت صحیح ہے ثبوت کو نہیں پہنچ رہی ابن میب الرحمن اور اس کا شہر اور قباش کے دونوں موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تو کس کو ہم محمول کریں گے حالت اس طرح کہ ترقی کی حالت میں دشواری میں اگر کوئی آدمی بھیڑ کی جنس کا جتنا کرتا ہے تو وہ بھی کفایت کرنے والی بہترین قربانی طرح مجاشر بن مسرود ابن طاربہ نے ایک سفر میں یہ اعلان کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جذبہ یوکا یوکسنی جذبہ ہر اس جنس سے کفایت کر جاتا ہے جس سے دو دانتا مسینہ جانور کی کفایت کرتا ہے یہ روایت سنن ابھی داغ میں ہے لیکن اس کے بارے میں بھی وہی بتا سکتا ہے کہ کی کفایت کرتا ہے مصنح سے کب جب دشواری ہو اور جزا بھی صرف بھیڑ کی جنس کا ہندا کفایت کرے گا اسی طرح اور بھی کچھ روایات ہیں جو جزا کی قربانی آتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی بایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس کا مختصر یہی کہ گائے بھیڑ بکری اون نر اور مادہ ان کی قربانی کرنا چاہیے بشرکی کے یہ مسیعہ لیکن اگر مسیینہ جانور خریدنے میں دشواری ہو میسر نہ ہو تو پھر صرف بھیڑ کی جن کا جذبہ وہ قربان کیا جاتا ہے جا سکتا ہے پالے تھوڑی عمار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر دیا البط شریف اللہ کہ ہم کان اور آم اچھی طرح سے دیکھیں قربانی کا جانور خریدتے ہوئے کان اور آم اس کا اچھی طرح سے مشاہدہ کریں اس میں کوئی عیب نہ ہو کان تھوڑا کٹا ہو یا زیادہ کٹا ہو برابر ہے کتاب و سنت میں فرق کی کوئی دلیف نہیں تو آن کا جانور میں نہیں ہونا چاہیے کان ہے گانا نہیں ہونا چاہیے کٹا پٹا نہ ہو کان آنکھ کی بینائی وہ خراب نہ ہو یا مہنگا پان جانور کے اندر نہ ہو صحیح جناب بڑا ابن آدمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گولوں سے اشارہ کیا اس طرح اور فرماتے ہیں اور گانا میری اکثر ملی تھی میری گلیاں نبی کریم صلی سبحسر کی گلوں سے بہت حسین ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا اور سرمایا اب ناسود اضافی چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں الیکر اواخا پہلے نمبر پہ وہ جانور جس کا مہنگا بن کانا پان ظاہر ہو ہلکا پھلکا کانا پان ہو اس کی کوئی بات نہیں کوئی فرض نہیں واضح نظر آتا ہو پھر نہیں اور دوسرا فرمایا مریض بلکہ بمار ہوگا جس کی بیماری واضح ہو یعنی مارولی کی بیماری جانور کو اگر لگ جائے واضح نہ ہو تو اس میں کوئی مدرسہ اور خرچ نہیں واضح بیمار جانور وہ قربان نہیں کیا جائے جانور ایک خراب ماحول میں رہتا ہوتا ہے آپ اس کو خرید کے اپنے گھر لے آتے ہیں اس کا سارا ماحول اور روٹین بدل جاتی ہے وہ بتاؤ آپ کو جانور دیکھ تو دیں کچھ کھاتا ہی نہیں ملا گیا ایسا ہو جاتا ہے وہ جس جگہ پہ معلوم ہے وہاں سے وہ نکل آیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت معمولی چیز کو اگر کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں لیکن زیادہ بیمار ہو جائے گا ایسا بیمار جانور اس کی بیماری ہو وہ بھی قربانی میں نہیں لگے گا لگڑا جانور جس کا لگڑا پن بازے ہو جانور کو کبھی چوٹ نہیں اس کی کان ٹوٹ گئی پھر وہاں سے روکے ہی ہو گئی چلنا پھرنا اس شروع کر دیا لیکن اس میں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت لگڑا پن ہے وہ جو غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے نگڑا پن اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر واضح نظر آتا ہے کہ یہ نگڑا کے چل رہا ہے لگڑا پن اگر واضح ہو جانور میں پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی ولکتی التی کسی طرح لاگر جس کی ہٹوں میں مرچ گول بالکل ختم ہو جانور کمزور جانور وہ بھی قربانی نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آئلہ دن القرن علم <سلام> کہ کان کرتے یا سیخ کرتے جانور کی قربانی کی جائے آئلہ دن پر جانور کے نیند کے اندر نیچے سہیل گھر کی گولی ہوتی ہے ہنڈی اس کے اوپر کالا ہال چڑھا ہوتا ہے یہ جو کالا ہال ہے یہ سارے کا کالا اتر جائے پھر بھی قربانی ہو جائے اور القرن اس وقت بنتا ہے جانور جب اس کے اس کے نیچے والی ہڈی وہ ڈوب جائے اگر ہڈی صحیح چلانا ہے اوپر سے تھوڑا بہت جانور نے سینگ اپنا رگڑ کے دیوار کے ساتھ بھسا لیا ہے یا ہلکا کوئی نقص ہو گیا نیچے والی ہڈی صحیح چلانا آج کا بالکل اس وقت ہوگا جب سینگ کے نیچے والی ہڈی وہ خراب ہو جائے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جانور کو چھوٹی کرتے اس کے سینگ جلا دیتے ہیں تاکہ اس کے نا ٹکرے نہ گا اور قربانی کے لیے بھی دشواری اور پریشانیاں یہ کام غلط ہے انہوں نے اس کی اس سردی کی کو بند کر دیا جلا کے خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر کے ایسے جانور کی بھی قربانی سے پرہیز یہ جندے یوگ ہیں اگر یہ بڑھ جائیں تو بھی قربانی نہیں مثلا لگڑے کی قربانی سے منع کیا ایک جانور جو چل نہیں سکتا اس کی قربانی بل اولا منا کانے جانور بھی قربانی سے منع کیا ہے تو جو جانور اندھا ہو نظر ہی کچھ نہ آتا ہو جس کو اس کی قربانی کرنا بھی بل اولا منع ہو جائے یعنی یہ تو محدود ذکر کیے گئے ہیں اگر یہ ایپ بھاڑ جائیں زیادہ تو بھی ان کی قربانی نہیں ہاں اگر کم ہوں جس طرح کہا ہے نگڑا پر اگر واضح ہے تو قربانی نہیں واضح نہیں قربانی ہو جائے بیماری واضح ہے زیادہ ہے قربانی نہیں معمولی ہلکی پھل بیماری ہے قربانی ہو جائے اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی جانور کہہ ہوتا ہے جانور میں پیدا ہو جائے قربانی ہو جائے گی جانور کو قربانی کے لے کے آتے ہیں بچوں کو شوق ہوتا ہے وہ لڑانا ہی شروع کر دیتے حالانکہ حالانکہ تحریر کہاں ہیں جانوروں کو آپس میں لڑوانا شریعت میں منع ہے لوگوں کو برغے لڑانے مرغوں کی لڑائی اور مطلب کس کس کی لڑائی دیکھتے ہیں بڑی لوگ نشت کے ساتھ وہ جا کر پاتے لڑائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناوانی تحریشی بے الباب نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا تو بہرحال اگر کبھی ایسا ہو جائے جانور زخمی ہو جاتا ہے جانگر. زخمی جانور کی قربانی منع نہیں ایسے ہی خستی ہونا ایپ جانور کا خستی جانور کی قربانی منا نہیں ہے جو اوپ شریعت نے ذکر کیے ہی ہیں وہ قربانی سے ماننے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اور ایپ جس کو آپ ایپ سمجھتے ہیں مطلب دونوں کی دونوں جانور کی قربانی منا نہیں ہے اس لیے تمہیں سکتے ہیں کوئی نہیں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جان میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایپ نہیں ہونا چاہیے اور ایپ ہونے یا نہ ہونے کا معیار ہر کسی کا اپنا اپنا ہے تو یہ شرحی مسئلہ ہے ہمر تحبلی ہے اور اس میں وہ ایپ ایپ شمار ہوں گے کسی شریعت نے ایپ شمار کیا جنوب جی کو شریعت ایپ شمار نہیں کرتی اس میں کوئی عدا اور خرچ نہیں جانور کو خسی کرنا نبی کریم صلی اللہ وسلم نے منع کیا ہے سنم نے روایت عطی ہے رسول اللہ صلاحی نہ بحادی میں جانوروں کو کسی کرنے سے منع کیا قرآن مجید نبی اللہ سے فرماتے ہیں کہ شیطان نے کبھی اٹھا کے کہا تھا لکھنا اقل فرما یہ اللہ کی تقریب میں تبدیلی پیدا کرے تو یہ طویل خلق قلعہ ہے سبزی کرنا جانور کو حرام ہے ناجائز اور منع ہے لیکن اگر کوئی بےوقوب چاہے یہ کام کر دے قربانی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگی کریں سرو لاکھ بڑے جو قدم تھے تو خچر پہ سواری آپ نے کی علی رضی اللہ تعالیٰ قربانی کہ اگر ہم گھوڑے اور گلے کا علاق کروا دیں تو ہمارے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناری کلّا جنا لایا لا نہیں یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو علم نہیں رکھتے کہ چاہے کام خجر سے آپ نے سواری ہی ہے لیکن کچر پیدا کرنے کو جاہل اب کا کام خرابی ہے اسے بنا دیا فضی جانور اس کی قربانی کرنا چاہے اس کو رفا کر کے کھانا وہ جائز نہیں خراب ہے لیکن جانور کو فضی کرنا یہ بنا ہے یہ دونوں کام الگ الگ ہیں اس کو گلا جلا کے ایک نہ کر دیا جائے پھر قربانی کے جانور اللہ سبحانہ ہوا تو نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا نام ذکر کرے اللہ مہاراضا قمی بحیمۃ النحم جو بحیمت الانعام ہم نے ان کو ہٹا دیئے ہیں بحیمت النحام مخصوص تو ان کا ذکر اللہ سے اٹھانا ہوا تو اللہ نے پرانے وزیر میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتہ لائے آپ کے اگورا سما پر شاہنہ میں سے کچھ بار بدار بوجھ اٹھانے والے اور کچھ سواری کے قابل تو سمانیہ سے ازواج یہ آٹھ جوڑے ہیں میرا بھیڑ کی جن سے دو ورزان اور بکری کی جنس میں سے بھی دو پل آد لائن سیمر تعلیم سیا ان میں سے نر آرام ہے یا ماتا یا جس پر ماتاؤں کے پیٹ گے ہوئے ہیں یعنی کہ ماتا کے پیٹ کا جو جنین ہے وہ بھی ہلام یہ سب اللہ تعالی نے ہلاک کی پھر فرمایا وہ منل ایس نہیں ون الٹ کی جنس سے بھی دونوں نار اور ماتا اور گائے کی جنس سے بھی دونوں نار اور م یہ قربانی کے جانور ہیں ان کے علاوہ حلال جانور اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ہر حلال جانور کی قربانی نہیں قربانی چار قسم کے جانوروں کی چار نسلوں کی ہے بھیڑ کی جنس میں ڈمبا بھی شامل ہے یہ بھیڑ ہی کی جنس ہے بکری بھیڑ گائے اور اونٹ کچھ لوگ بھینس کو گائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بننی نہیں گائے کا اور بھینس کا مزاج زمین آسمان کا فرق ہے ایک جنس ہونا نا جانور کی ایک جنس ہو جانور ایک جنس کا ہو تو ان کے آپس میں آگے نظر کی افضائش ہوتی ہے لیکن گائے اور بھینس کا میاض آپس میں کسی نسل پر متاج نہیں ہوتا میرا ہوتا ہی نہیں یہ بڑی باتیں دلیل ہے کہ ان دونوں کی جس الگ الگ ہے پھر اس کے گھی اور دودھ اور مکھن اور اس کی آداب و افواس زمین آسمان کا افراد ہے انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو ذرا چھوڑ کے بیان کریں گے کہ ذہن گائے نہیں ہے اور جو لوگ اس کو گائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ شاء کو پھر سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش دے اور مال پوشی کی اجازت